سیداب احبارتانبان چمارا اور یہ آقاد تا کتابت میں نے کیا کہ کدا بدل کتابت معجد اور غالباً یکتب جکلے کیا کہ دیوجہ آقاد تا کتابت میں مولا و سید تا مقاتب میں کیا دا عوضت تا مقاتب باب المقاتب و نجومی ایفی قرد سرہ باب عائد المقاتب کے نجوم مقاتب نجوم اصل غدت لحاظہ اگر نجم تعالیت میں رہے کیجئے را ختم کے سورے اچراو کیجئے زیدہ سمار پا وقت ملکیش پا کم وقت ملکیش جس تعملو فی الوقت ازیاد قرصے شوینا چھکم شور پا وقت کل حقیت ملکوے لکیگی نجون لکا عرب چون حقیت پیساد کتاب رفیدن دے اوقات ملکان شور نامور ملکاینہ فی الوقت حقیت نجونی لکیگی لکا بدل کتابات پا کم اخوار کولیشی ہر کام سہیتا ساتھ سے رہ کر آئے دے فی کلی سنتی النجمن ہر دام کی کشت وہ پڑی ثبوت دادت کتابت کی قول داد لادے واللذین اکتبونو کتاب حق و علامان کتابت زبزول ہم فیدرکم قدوم لکشتر کے ماہ عزت ممم ملکت امارکم جمعاری صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فتاتبوہم ان علمتوں فیہن خیرا عزت کتابت فیدرکم عنو کے خیر لڑا شب دے عمر دا تا تاز معلوم کن علماء مان کے غیر میں مراد مرخے یہ والا ہے طالب یہ قوت قطادر کی تابات بارے ما سے موجود ہے لا یا قوت بحرقت او پسل بالی پسبوت اور دیو کا غی مال بدلش اور تم کہہ رہا داری قائم نہیں ہے آوازیں جوک لگا رہے داری سنورم ہمارے سارے قصص سراتوں تمہاری فضیلت داری کر عمل اللہ اللہ دی ہے جنید سڑےوی حسین منظور کے بیمار وجہ نہیں بیمار اللہ وسلم دے مبارک جنید سڑے منظور کہیں انا مراد عامل سارے خمس الصلات واذوھم مما اللہ لا یجادک مر کے تاسے مقاتبین تا حمال جنید کا تاسا من مراد بیمار نماز نے کے مقصد دارت رو بدی دبریدی کم بندری کتابت میں کانشے دی باقی رویاثر سے امر کا فرض صورت ہے ہذا عام صرفرے ہم نے جلاد کو تو لیا تھا آواز منانے یا جا آواز منانے یا نظامت تو نظام عالم واجد کے معلوم تھا تو غرام دوبارہ میں شمال رسلอัล تو قاتب ایلامنے کی دعوت ہمارے عظیم ارما اور لاواجما عفا ونکون غمان لكم کلیبان م دروازے فتا من شکر اور سمابی وقال علینات قدرت ما اسا توین نا تاثيره ان عن ان عندما سلطت حكومه كيتي ما له لا واجب لا فردان ان يشاء ما ترسى شيء تاثيره انا حالن لكن كيتي حكومه راجكم فقطتك لا اचार्य من ذلك هذا ما بضرك الجاد واجب لا كان مذني دي ثم ان بعدا انه تامر بمكين شان ثم اخبرني ان مصنعنا نص अनमो समना र सबर्वम सीरीज सारण सीरीज मताम वला क्या जिन मोहम्मद मुहम्मद के नाम से मुहम्मद अहलकलाद इन ने सीरीज सारण अल मकादा सीरीज मताम वला का वदामो दारस नोदा आत्मकादा व सता शिरिमात्मा वस्रो वकान का शिरिमात्मा बाबा इन कार्य क देना पांचला पैदामर अनुस्नान عمر نے ہوے نہ تھا وہ کوتا تو جان کی دعابہ بابہ بیل کو عمر نے ہو بنا وجوب او امرنا ال اذنهم يوندن چالتا کرتے ہیں اگر تم کان درد ہو بتا دیوهم ان انتم ايمان اذنتم فقاتوهم امر جو شک مت خمس اوامر ترجمه الله فدی کہ وعليه خمس اوامر هو بريزل لها بان پنجاو کیو کیا سب مکرشیل بانی شرا کی سواب تو رہو پچھلے شیرا پہ سال بدل کی تعبت وذا تماما تذمشن دی نیتا تا چیز تو ناجی دی یوزلش مہربانی عدتم واحدن ا تابعو کی اہل و کی ایبیو کی اہل کی مال راج بحث درو استاد غالا السلام علیکم تاخر کی باوجود کہ زبر عزالکم یقول الکی و ذهبت و ذهبت دریا لا اله الا لنا و قال یوسف فلا صلوا ولا اللہ علیہ وسلم خر وقال الهراس الاغرب في طريقه فازكى قام على جنب وقال لا لا عندنا نهام منشدنا كتابي على قال ما بال رجال يش... اي